من بسم اللہ میرے ورث خدا لنگا ملامت لنگا مل چک دل سلامہ رجبت اور حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی پہ کتاب سادات نامی حدیث کنی مختصر ترجمے تیر خون مچنسانی کا تھنچونی ہو تاکہ اہلی بیتی حوالی کھوئیں فضا میں و جنبی حوالی کھوئیں مدال معرفت معارفت سے معارفت نتیجین و محبت و محبت نتیجین و اعتاعت بیت پی نتیجین و شوق دوت اور آسل محصد خدا سے دی حسن نتی فری اعتاعت فری کھوئیں اعتاعت پی نتیجات جات جانا محمد نال محمدی چند جانا قرآنی ایک عملی تفسیر چکن۔ قرآن پہ عمل انسیاں ہستیوں خدا ہر حکم بول بے گر امداد اللہ ن رسولی منشی مطابق ندا امت تن ان سب کچھ قربان بس ہستن دوہرے خوں سیرت پو لازم الباج من خوں مارفتوں سے دو دوہرے جی ہستیوںفت معرفت حوالے کا یقیناً مارفت پوچھنا ادن وامت ون السلامہ پیامر فا پہ یا بارین قسل بن پہ حدیث کو زرعی کے معرفت محبت, ود محبت ود و محبت نتیجی اطاطیہ اطحتِ خدا الدین حسال اللہ شعبو سعدات نام حدیث نمبر پندرہ تک تھن چتپا گندے اور درس نمبر پانچ فطفانی تھنچوس درین درس نمبر چھ اور حدیث نمبر سولہ کا نا آگے تیر خنم چہنانی کا دو تین حدیث تعلیمات جو بھی کوشش بت تو سلسلہ حدیث پہ صنعت پہ یا مولانا امام رضاء کا نا آگے مولانا علی علیہ السلام تک یا گاد دیگر حلوے تیزر کا پھر پہمر حافظ کسلومت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سہمر رسول رس کسلم یو شک و انسلم کہ خدا اندم اللہ عنگال دعوت واد یعنی دنیا نا حرۃۃ اللّہ خدا دا عالمِ دعوت بھی سے انگالا حرۃ اللہ صبح پی عماریت اور یقیناً خدا دعوت کو امت وہ کھیتی درمیانی تاریخ میں سے کھیتی درمیان کتاب اللہ خدائے اسلامہ حبل مندودمن سماج جو نہ منگ نہ سگ تک تھونی عت پت پی اور چھت عدپی اور تھوتی عدی اس طرح سی چکی اور یہاں حدیث دادی ان سے کھداں دے رسیلہ ٹھلنا خدا تک تھنمی کوشش بس مطلب ہمارے قرآن اور ہر حکمی کا عمل بے ان چن خدا تک تھنمی کوشش بس دامن دامل ٹھلے تکن اللہ تعالیٰ سے انسانیت بشری نجات فری بش اللہ خدا پیر خدا رولان بشر ہدایت وہ احتراۃ پونی خاندان پویں حلبے دینی اسکالا کے دِن حدیث پہ <عائم> مختلف حدیث اسلامی نان و عالم اسلام حدیث معامن اور عالم اسلام ارسنت حد سے اور صنعت روایت مسنت ان میں حدیث پہ خدا جو حسنس تاکھنی پہ راسی جن وہ ایک اس کا ایک حصہ بندوں کے ہاتھوں میں ایک رضا اللہ کے پاس ہے خدا کے کسل میں کھلائیں جس کا ہمارا سیلا چھ لینا ذاتی کوشش بس یعنی جو ہر حکم بے اگر کھیلیں عمل بے کوشش بننا دین جی کے عقائد کو نہیں لکھو رہے حکم کو نکاح عمل بس نل میں کھلائیں ضرور خدا دالمِ حضوری نو کھدائیں سرخروش حضر اور یقیناً بھیش وہ کھیتی ٹھکانے اے جو بھائی تیرا تو یہ قرآن عملی تفصیر قرآن پہ سے خواہشات نفس مرخی ماں خدان پیامر سے قرآن صحما قرآن صحیح تفسیر بھی قرآن تعلیمات صحیح محافظ و رسول اللہ تعلیم صحیح محافظ ہو سم فائن نہ فی حماۃت چھتھی کر دیں گے نو لینگی امت پہ دے قرآن پونا اہلویت پنگی نوں اس کی بارنگ کھیل گا منگی جان سنگا میرے دن اس کی حفاظت بس بالطاف بس دکم بو حفاظت گا خدا اندم راہ گاہ دی بار میرت واللہ کھجن دیں گے اس کی حفاظت بن ہے ہر حکم بو حفاظت بن اور جو دوسرا حلبے تجان سے حفاظت بن خون خون خدان پہ امر مین عزت نرمن تعزم نے خون من دی مقام و منزلت نے نا اسلامی نازو بینوں اور خون عزیز ام امامت ولاد کے جس مقام پر ان کو پہنچایا ہے دے مقام پر خون مین خدان خون تم در خزان اللہ من حدیث پہ عمر سر ام اللہ شیر الصحت پہ شور اور مضبوط اللہ حافظ رضان الرواص اللہ خدالِ شکر بالکسہ خدا عالم فضل و کرم گا اور حضرت امیر کا بی تو فد عظیم حسوں ہدایت عبادت گاہ قلدیب آپس جو صفحمت شعبوں معیا شعبوں اختاب معدۃ القربہ سبین اروئین اسی طالیٰ حدیث رضت الفردوسمت شعبوں کا امین و اہلب طوارین کو کنکھوں سے کم از کم تین سو چار سو کے قریب حدیث کیوں سے الحمد للہ نتی دعا درود تنگیت نتی کم از کم حرنشی سے فقیبہ دعا درود عن تاخیباتی وسی اللہ خدان ایک بار دلیل <سؤال> اور خوبی مزید ناران اللہ دین کے عمل و آسم دو روش تروین حدیث پوسم دیپ جکر صاحب پہ نقل وسلم گھار اللہ کا خدا میں سے وال والد ہری بانزیلاضرت الب طالب اور فاطمہ بندیاست کون لاشد بھی سے تو وہ شیعہ کا اری دوزار کن یہ جی محب کن یا یعنی روح خن کن طاقعمت تک اور یعنی جیسے محبت خشف خن کن جنگا مل سمدا سے باشد بھی صحت و مہب بھی شعت کا سوچی کسی اری کا کن لڑکے اتنا اری دوزدار کن لڑکے رکھنا یار ڈس محبت بخن کُل لگ نہ دول سا خدا سے حدیث انسان نغل نغل بس دیہیسان حضرت امیر کا سما پیاں واضح بس کی سوچی سی چشپا مولا علی دسے محبت موت یا گیا کہ خیگن آخن بخش خیگن آخن بخش کم از کم جو ہے مولانا علی, مولا علی سے محبت خن سا غذا الحمد للہ محبت یوز پھر دو ہزار فن السا کے محبت محبتیں خدائی محبتیں رسول محبتیں اور اہل محبتیں غذا چیک محبت بے نیت سکھچے کی عزت تعلیم بے نیت دین سامہ دینی دے رشتوں سے الحمد للہ خدا شکریہ غسین کی خدا عالم کا جس سامہ حدیث پہنسنگ نتیشہ نے شامل حاد واد بھی اور مسف واد بھی چار جو نا محب علی اور محب شی آئے علی سوچنا درگاہن سو سے علی اللہ روح بسنا سو سے علی جنگ سات بن سننا سو سے علی کا شوق قربان بسنا ڈونگامن علی سے الحمد شدید محبت اور محدت یقیناً حدیث پوری میں جو مغرت و عادہ ہے ان شاء اللہ گناہ خار کر لوسا نصیبات میں معرفت حاصل سو ہوتے اور خون و جیسے محبت معدت پہ تلف ہوتے غذن پہ گناہ بادشت علیہ السلام اور یہاں حدیثہ اٹھارہویں حدیث فاحط عمر کا میرفافت نقل وید کہ صحمہ پہ عمر فافظ کہ ان نہ منہ سب شاکی کا حضرت موسٰ علیہ السلام موسا ابن عمرانی یعنی حضرت موسا جو مشہور پیامبرعظمین خریف آپز میں درگاہ دعا بھی عمران یس علو رباح ان جیرت قبر الحسین علیہ اللہۃ وسلام ان جیرت قبری الحسین ابن علی علیہ اللّۃ علیہم حضرت منساب نے عمران علیہ و السلام شاپشی موسا ابن عمران علیہ السلام خدا علیہ درگاہی دعا بھی مولا امام حسین علیہ اللات و السلام نے بھر سوچیس مولانا امام حسین ابن علیہ علیہ السلامی قبر زیارت یاںل عیدن شاہد زیارت بھی آپ لے گیا کہ زبن فعاضی نہ لو تو خزند زیات موسالِ دن شاہ زب ٹھیک ہے موسیٰ عام حسین ابن علی فا پبر زیارت بحصر جب حت موسا کے فاپے روضہ یا تھری زیار الشہ خنا محسن امبو و ماح و صب عین الحمن الملائکا حضرت محسنِ امبو ستر ہزار فرشت ہیں خدا سے اور دوم گامہ شاہ سے ہات امام حسین حسن فاپے روضہ یا تھر زیارت بحصر کی جی مولانا حسین حسینت صحابنت علماہ کا منزلت زیارت ثواب کو مزین تو نہیں ہو پھر خدائی نے تل بھی اور خدا اللہ میں سے پھر رابطہ نہیں جواب سے قبول اللہ تعالیٰ جوابس مولا نے زیارت نصیبت اور بالخیر تو